الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولعوذ بالله من شرور من شرورنا ومن سياح أعمالنا من يهدئ الله فلا مذل له ومن يهدئ فلا هادئ له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له واشهدوا أن محمد العبد هو رسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق الضقاته ولا تموتون إلا وأنتم نفلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رطيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا متديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظلوبكم ومن يجعل الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيمة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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب وما من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه سحيد ونفق في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائح وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عن غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقيه في دهنم كل كفار عنيد عن الخير معتد مريد الذي جعل مع الله إله آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قليله ربنا ما أطويته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصمون ذيا وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل قل هو الله أحد الله صمد حاض اور فرزہ نشین خواتین اسلام اسب مصنوعہ کے بعد آپ کے سامنے صورت الاخلاص پڑھی گئی جو کہ قرآن مزید کی عظیم ترین اور سرین سورتوں میں سے ایک ہے جس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورت الاخلاصل قرآن کے برابر ہے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی اگر کوئی ایک مرتبہ صورت الخلاص تلاوت کرتا ہے تو اس کو دس پاروں کے پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس صورت کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بتایا اس صحابی کے بارے میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ نماز کے ہر رقاط میں فراغ کرنے کے بعد اپنی فراغ کا اختتام صورت الاخلاص پہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا تھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو کہ اپنی فراغ پہ اختتام اللہ و حد اور صورت الاخلاص پہ کرتے ہو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اس صورت سے بے انتہا محبت ہے مضامینکوم یعنی سے مضامین سے،, اس سے, مانو مقوم سے، بے انتہا مجھے محبت ہے، آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا اس سے تمہاری محبت نے حقدار بنا دیا تم جنت کے مستحق بن گئے ہو اس صورت سے محبت کی بنا آخر اس صورت کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلوک قرآن کے برابر قرار دیا اور اس صورت کی محبت کو جنت الفاس میں حقدار ہونے کا سبب بتایا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرقی نے مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ آپ اپنے رب کا نصب بیان کیجیے آپ جس اللہ کی جانب ہمیں بلا رہے ہیں ذرا اس کا نصب بیان کیجیے اس کا نصب کیا اس کے ماں باپ کون ہیں اس کا خاندان کیا ہے ذرا آپ اس کا نصب بیان کرے تو اس کے جواب میں صورت نازل ہوئی اس میں توحید کا جامع تعارف پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ کلو اللہ ہوا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے اس کا کوئی نصب نہیں وہ ایک ہی ہے وہ ادر سے ایک رہا اور ابج تک ایک ہی رہے گا کلو اللہ ہوا حد اللہ حسن اللہ بے نیا اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں کائنات کو پیدا کرنے میں کائنات کی تکلیف میں کائنات کا نظام چلانے میں وہ اکتا ہے ساری کائنات کو کائنات کے ذرے ذرے کو اکیلے اس نے بنایا ہے کائنات کی کسی بھی چیز کی تکلیف میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی اور کائنات جب سے کائم کائنات کا نظام بھی وہ تنے تنہا چلا رہا ہے اسے تعینات کا نظام چلانے میں بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب محتاج ہیں سب اس کے محتاج ہیں اللہ عم لم یلد لم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں ولم یولد اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کے بیوی بچے ہیں قرآن نے کہا انسان ان رحمان سے کہہ دیجیے اگر رحمان کی اولاد ہوتی اللہ کی اولاد ہوتی تو تم سے پہلے آگے بڑھ کر میں ان کی عبادت کرتا مشتقین یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ اللہ بیٹے ہیں اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ عیسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے نعوذ اللہ ان تمام کے جواب میں قرآن کہتا ہے اگر واقعی معلوم رحمان کی کوئی اولاد ہوتی اے نادانو تم سے پہلے میں ان کی عبادت کرتا اس لیے کہ رحمان کی اولاد ہوتی تو اسی کی جنس سے ہوتی جس طرح رحمان عبادت کا مستحق ہے اس کی اولاد بھی عبادت کی مستحق ہوتی مگر نوزب اللہ ایسا ہو نہیں سکتا ہمارے رب کی ذات کائنات کا جو خالد ہے جو اللہ ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ لَم وَلَم اس کے والدین ہیں نہ اس کے والدین ہیں نہ ہی اس کی بیوی بچے ہیں نہ اس کے اولاد ہیں اور نہ ہی کائنات میں کوئی اس کا ہمسر ہے کائنات میں اس کے برابر کی کوئی طاقت نہیں کائنات میں اس کا کوئی نظیر نہیں کائنات میں اس کا کوئی مثیل نہیں کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی الوحیت میں کوئی شریک ہے یہ جامع ترین صورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا جامع ترین چارف کروایا اور اس مختصر سی صورت میں شرک کی ان تمام صورتوں پہ قرآن نے نکیر کی اور رد کیا ہے جو صورتیں کے مشرقین کے پاس فائد آتی تھی یہودیوں کے پاس فواہد آتی تھی عیسائیوں کے پاس فائد آتی تھی یا دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس جن بنیادوں پر شرک کو اعجاز کیا گیا پرانی مجید نے سورت الاخلاص کے اندر ان تمام بنیادوں کی نفی کی اور اللہ تبارک و تعالی کا جامع ترین تعارف کروایا تو معلوم ہوا کہ اس سورت کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس سورت میں توحید کا تعارف ہے اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات والا صفات کا جامع ترین تعارف ہے اور اسی تعارف کی بنا یہ سورت اس قدر فضیلت کی حامل ٹہری کہ اس کی محبت آدمی کو جنت میں لے جانے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ کئی موقعوں پر خصوصیت کے ساتھ آپ یہ سورت نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے فجر کی سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں کلیہ کا فرون پڑھتے اور دوسری رکاط میں صورت الاخلاص پڑھتے حج میں بھی کابۃ اللہ کا تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے بعد جو دو رکعات نماز پڑھی جاتی ہے پہلی رکاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیہ کافرون پڑھا کرتے اور دوسری رکعت میں سورت الخلاث کلّہ حج پڑھا کرتے اس لیے کہ ان دو صورتوں میں بڑی معنویت ہے کھلیا کافرون میں شرک کی نفی کی گئی شرکا کی نفی کی گئی ہر قسم کی شریک سے اور شرک سے برحت کا اظہار کیا گیا اور صورت الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کے توحید کو ثابت کیا گیا اسی مانوی مناسبت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد اس صورت کو خاص طور پہ پڑھا کرتے تھے بابین کے ساتھ اور مغرب کی نماز میں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں تین تین دفعے اس سورت کو پڑھا کرتے تھے اور اس کے علاوہ سونے کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الاخلاص کو پڑھا کرتے اس کی اہمیت اس قدر کیوں ہے اس لیے کہ یہ صورت کائنات کی سب سے عظیم حقیقت پر مشتمل ہے توحید توحید کیا چیز توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا نام کائنات کی سب سے عظیم سچائی توحید ہے جس طرح کہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید ہے جس طرح کے کائنات کی سب سے بڑی خرافات شرک ہے توحید اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات اسی کی خاطر بنائی اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات اسی کی خاطر پیدا کی یہ کائنات اسی لیے بنائی گئی و انس کی تخلیق اسی لیے عمل میں آئی وہ میں خلق الزن وال جنات اور انسانوں کو میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کائنات کی ساری مخلوقات اللہ تعالی نے اسی عقیدے کی خاطر پیدا کی اور اسی عقیدے کی خاطر اللہ تعالی نے پیغمبر مبوض فرمائے اسی عقیدے کی خاطر اللہ تعالی نے آسمان سے کتابیں نازل کی اسی عقیدے کو نہ ماننے کے سبب دنیا میں مختلف قوم انسانی تاریخ میں عذاب الہی سے دو چار ہوئی اور اسی عقیدے کو مان اسی عقیدے کو نہ ماننے والی قومیں تباہ ہوئی غارت ہوئی اللہ تعالی نے غارت کیا اور اس میں بالمقابل جو قومیں اور جو تہذیبیں جو بستیاں اور جو ممالک توحید کے توحید کے علم بردار رہے توحید کو ماننے والے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہی قرآن کا ارشاد اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ کائنات اسی کی خاطر بنی ہے اور جب تک کائنات میں یہ عقیدہ موجود ہے کائنات فنا نہ ہوگی کائنات ختم نہ ہوگی جب دے ہے تو کائنات سے ختم ہوگا تب کائنات فنا ہوگا آپ تو سمنے حاجی نے کیا فرمایا کہا کہ روئے زمین پر جب تک اللہ تعالی کو یاد کرنے والا ایک شخص بھی موجود ہے اللہ کا ذکر کرنے والا ایک شخص بھی موجود ہے روئے زمین پر جب تک یہ ایک موحد بھی موجود ہے اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی روئے زمین پر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کی قائم نہ ہوگی قیامت سائم ہوگی، پہلے روح زمین سے موحدین ختم ہوگے، عقید توحید ختم ہوگا، اور تب چل کر کائنات بنا ہوگی اور قیامت سائم ہوگی۔ تو کائنات بنی اسی کے لیے اور قائم ہے اسی عقیدے کی بنیاد۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پرور مجھے کوئی دعا سکھائیے مجھے کوئی ذکر سکھائیے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کا ذکر کیا کروں اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورز کیا کرو لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو موس علیہ السلام نے کہا کہ کلو عبادی کا یا کہ اللہ تیرے سارے ہی بندے ذکر کیا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر تو تیرے سارے بندے ہی کیا کرتے ہیں مجھے کوئی اس سے افضل ذکر سے سکھائیے گا مجھے کوئی اس سے افضل ذکر بتائیے گا اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ موسا اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوقات اور ساتوں زمینیں ساتوں زمینوں کی ساری مخلوقات یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اپنی اپنی مخلوقات کے ساتھ سرازو کے ایک پلرے میں رکھ لا الہ الا اللہ کو سرازو کے دوسرے پلرے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پنرا بھاری ہو جائے گا اور ساتھوں آسمانوں ساتو والا پنرا ہلکا ہو جائے گا اوپر اٹھ جائے گا معلوم ہُوا تو سب سے عظیم حقیقت کائناک کی سب سے عظیم حیثیت چاہیے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سلوم اللہ افضل میں قلت وقالہ النبیون من قبل لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا ہے اور سب سے افضل ذکر جو مجھ سے پہلے گزری دے پیغمبروں اور رسولوں نے کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ سے افضل ذکر کوئی نہیں لا الہ الا اللہ سے عظیم ترین ذکر کوئی نہیں کہ سب سے افضل ذکر ہے اور سب سے عظیم دعا خوضرم بھائیو توحیدРЕ صرف دل کے اعتقاب کا نام نہیں توحید دل کے عقیدے کا نام نہیں توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہونے والا عقیدہ انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہونے والا عقیدہ جس کے دل میں عقیدے تو عید پختہ ہے اس کی عبادتیں درست ہوں گی اس کے معاملات درست ہوں گے اس کے اخلاق درست ہوں گے اور زندگی میں قدم قدم پر اس عقیدے کا اثر نظر آئے گا اور جس کے دل میں یہ عقیدہ نہ ہو اس عقیدے کا نہ ہونے کا اثر بھی انسان کی زندگی میں نظر آئے گا اسی لیے توحید ہو شرک دونوں کے اپنے اپنے اثرات انسانی زندگی پر ہیں توحید کے بہت سارے مثبت اثرات انسانی زندگی پر اور اسی طرح سے شرک کے بہت سارے منفی اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں میں آج اس تعلق سے ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ عقید توحید عقید توحید انسان کو اس دنیا میں عزت عطا کرتا ہے انسان کو عزت عطا کرتا ہے انسان کو خود شناسی عطا کرتا ہے انسان عقید توحید کو ماننے کے بعد ہی صحیح معنوں میں اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں بھی بلند کرتے آخرت میں بھی بلند کرتے قرآن نے کہا ولی اللہ عزت رسول عزت اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے مومنوں کے لیے ہے منافقین سمجھتے نہیں ہیں منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عزت والے ہیں اور اہل ایمان ذلت والے نہیں اہل ایمان یہ عزت والے ہیں عقیدے توحید انسان کو دنیا میں عزت عطا کرنے والا عقیدہ ہے اور انسان اگر اس عقیدے کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور انسان شرک میں مبتلا ہو جائے شرک انسان کو زلیل کرتا ہے شرک انسان کو رسوا کرتا ہے اور انسان اپنے اس سر کو کائنات کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے سامنے جھکانے لگتا ہے موحد یہ سمجھتا ہے موحد یہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے یہ کائنات کائنات کی ساری مخلوقات اللہ نے ہمارے لیے مستقر کی ہیں یہ سورج بھی یہ ستارے بھی یہ چاند بھی یہ زمین بھی یہ آسمان بھی یہ سمندر بھی یہ سیارے بھی اللہ تعالی نے ساری کی ساری مخلوقات ہمارے لیے مستقر کی ہیں ہمارے فائدے کے لیے بنائیے وسکر فیسما کیمن قرآن کا زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ہیں انسانوں ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان سے فائدہ اٹھا کر اللہ علیہ واحد کی عبادت کا ماہ فو کر سکو موحد کائنات کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے کہ کائنات میرے تابع کی گئی ہے کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے میرے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے لیکن ایک مشرق کائنات کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے ایک مشرق کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے سے برتر سمجھتا ہے اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے وہ گائے کی بھی پوجا کر لیتا ہے وہ پرندوں کی بھی پوجا کر لیتا ہے وہ سانپوں کی بھی پوجا کر لیتا ہے اور کائن درختوں کی بھی پوجا کر لیتا ہے ہزار کی پتھروں کی بھی پوجا کر لیتا ہے کائنات کی ہر نفا وقت چیز کے آگے جھک جاتا ہے کائنات کی ہر نقصان دینے والی چیز جھک جاتا ہے جو کائنات اپنے آپ کائنات کے تابع کر لیتا ہے اسی مفہوم میں قرآن نے کہا لقت خلقین قرآن, قرآن نے کہا ہم نے اس انسان کو بہت اچھی حالت میں پیدا کیا ہم نے انسان کی تخلیق اس طرح کی کہ انسان کو عزت ادا کی اس کو ملندی ادا کی کائنات کی عظیم ترین مخلوق ہونے کا درجہ ادا کیا اس لیے کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو توحید پر پیدا ہوتا ہے فل مولود ہر انسان فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ عزت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے لیکن شور آنے کے بعد, بالغ ہونے کے بعد وہ اپنے سر کو غیروں کے در پہ جھکا کر اپنے آپ کو دلیل کر لیتا ہے رسوا کر لیتا ہے اس لیے پرانے نے کہا بارا دد نہ ہو اسفلین اسفل اچھی حالت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا اچھی شکل میں اچھی صورت میں ہم نے پیدا کیا پھر اسی انسان کو ہم نے اسفل سافلین میں جا گرایا انسان اپنے آپ کو پستیوں میں گرا لیتا ہے اپنے آپ کو شیر کر کے زلیل کر لیتا ہے شیر کر کے اپنے آپ کو رسوا کر لیتا ہے یہ انسان توحید عزت کا نام ہے اور شرک ذلت اور رسوائی کا نام ہے اسی طرح سے توحید کا بہت بڑا اثر جو انسانی زندگی میں نظر آتا ہے کہ عقیدے توحید انسان کو لیڈر بناتا ہے عقید توحید انسان کو لیڈر بناتا ہے عقید توحید انسان کو بے خوف بناتا ہے عقید توحید انسان کو جری بناتا ہے عقیدے توحید انسان کے اندر جرک پیدا کرتا ہے انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے کائنات کی کسی بھی چیز سے وہ ڈرتا نہیں وہ اس بات پر ایمان لانے کے بعد کہ کائنات میں ڈری جانے والی طاقت ایک ہی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اس بات پر ایمان لانے کے بعد وہ کائنات کی ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے بے خطر ہو جاتا ہے ایک مواقع کے اندر جس طرح سے مصیبتوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے خطرات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے بڑے بڑوں کے سامنے ایک جس کے ساتھ ہے دنیا میں آپ کو کسی اور کے اندر یہ ہمت یہ حوصلہ دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ تاریخ پڑھیے حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ علی مجمعین عقید توحید کو ماننے کے بعد اس پیغام توحید کو لے کر وقت کے بڑے بڑے جابر حکمرانوں کے درباروں میں چلے گئے اور کس شان سے گئے کس شان سے گئے نہ کسی قسم کا خوف نہ کسی قسم کا ڈر حضرت ربیع بن حامر تعالیٰ کے بارے میں تاریخ نے شہادت محفوظ کر رکھی ہے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جب ایرانی صفح سالار رستم کے دربار میں گئے تو کس شان سے گئے تھے رستم جو ایرانی سفہ سالار تھا اس نے اپنے دربار کو پوری طرح سے سجا رکھا تھا شاہانہ شان و شوکت سے کا سجا سجا اپنے دربار میں کالی نے بچھا رکھی تھی اور دربار سارے درباروں سے گرا ہوا تھا ایسا دربار کے جو دربار عربوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا عرب کے لوگ وہ صحرا میں زندگی گزارنے والے خیموں میں زندگی گزارنے والے انہوں نے کس طرح کے دربار کی شان و شوکت کبھی نہیں دیکھی پہلی مرتبے حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کی جانب سے سفیر بن کر رستم کے دربار میں جا رہے تھے انہیں مروب کرنے کے لیے خوفزدہ کرنے کے لیے رستم نے اپنے دربار کو سجایا کہ یہ مسلمان آئیں گے ہمارے دربار کی شان و شوبت کو دیکھ کر مبوط ہو جائیں گے مروب ہو جائیں گے خوفزدہ ہو جائیں گے لیکن سبحان اللہ تاریخ نے میری شہادت محفوظ کر رکھی حضرت ربی بن رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے کس شان سے داخل ہوئے کس شان سے داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ مسلمانوں کے وقت کے ساتھ رسوم کے دربار میں داخل ہوئے اور نیزے کو چیرتے ہوئے چلے نیزے سے خالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے جو قالین اس نے بچار کی تھی اپنے ہاتھ کے نیزے سے قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی دربار کی شاہ شان و شوبت کو خاطر میں نہ لایا نہ مروب ہوئے نہ مبوت ہوئے نہ حیران ہوئے سیدھے رستم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور رستم کو للکارتے ہوئے کہا جی جل اباد امین عبادل عباد عبادلہ ہم اس لیے آئے ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ اللہ واحد کا غلام بنا دے ہم اس لیے آئے ہیں اوم انجورانی الدل اسلام اور اے رستم ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو دنیا کے ادیا نے واسلہ کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ لائیں بتائیں ضرورت کہاں سے پیدا ہوتی ہے یہ جرت کس نے پیدا کی کہ رستم حیران رہ گیا رستم کی درباری ہکا بکا رہ کر دیکھتے رہ گئے یہ عجیب فارم ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ان کے سامنے دربار کی شانہ شان و شوگت ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمارے دربار کو یہ خاطر میں نہیں لا رہے اور کس جرت کے ساتھ لڑکا رہے ہیں یہ جرت کہاں سے پیدا ہوتی ہے جقید توحید سے پیدا ہوتی ہے ایک واحد اللہ اکبر جب کہتا ہے اس کے دل میں عقیدہ رچ بس جاتا ہے کائنات کی سب سے عظیم طاقت اللہ ہے اس کو اس پر ایمان لانے کے بعد اب کائنات کی کسی طاقت سے وہ ڈرتا نہیں کائنات کی کسی بڑے کو وہ خاطر میں نہیں لاتا کائنات کے کسی بڑے کا خوف بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے دل پہ سوار نہیں ہو سکتا حمراء ہمراہد کے موقع پر مشرقین نے مسلمانوں کو بہت ڈرایا جنگ عہد ختم ہوئی جنگ عہد کا خاتمہ آپ جانتے ہیں کیسے جنگ عہد کا خاتمہ یہ ہوا کہ مسلمان یوں کہیے کہ شکست سے قریب ہو چکے تھے ستر صحابہ شہید ہو چکے تھے اور باقی جو اور صحابہ تھے سب کے بدن زخموں سے چور تھے مسلمان مدینہ واپس لوٹ آئے مشرقین جو ابو سفیان کی قیادت میں تھے واپس چلے گئے تھوڑی دیر بعد مسلمانوں کو یہ اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان کا لشکر پھر پلٹ کر مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ابو سفیان کا لشکر پھر پلٹ کر مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہاں سے آنے والے قافلے مسلمانوں کو ڈرانے لگے عمران اللہ صالح نے کہا، کہا کہ ابو سفیان اور اس کی فوج اور ان کی فوج تمہارے خلاف پھر سے تیار ہو کر مدینے پر حملہ اور ہونے کے لیے تیار ہے فخشو ان سے ڈرو مسلمان قرآن کہتا ہے فزاد اللہ عمل وکیل یہ صاحبہ جن کے سارے بدن زخموں سے چور تھے اور ستر صحابہ شہید ہو چکے تھے اس کے باوجود دیتے انہیں اچھا ہوئی کہ مشتقین کی فوجیں پلٹ کر پھر حملہ کرنا چاہتی ہیں یہ نہ ڈرے نشے میں بلکہ پھر سے آن کی آن میں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے لوگ ڈرا رہے تھے کہہ رہے تھے ان مشرقین سے ڈرو غیر مسلم طاقتوں سے ڈرو جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں قرآن نے کہا فضاد مانا ان دھمکیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی نہیں پیدا کی خوف پیدا نہیں کیا فزادوں میں ان دھمکیوں کو سن کر مزید ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اضافہ ہوا اور سارے مسلمانوں نے ایک زبان ہو کے کہا حسب اللہ ہوا نے عمل وکیل اللہ ہوا نے وکیل آنے دو جو آنا چاہتا ہے آنے دو ہسب اللہ ہوا نے وکیل اللہ وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے وہی وہ سب سے بہترین کار ساز ہے یہ غور فرمائیے یہ کون سی طاقت ہے جو ایسے نازک موقعوں پر بھی محل ایمان کے اندر یہ جڑت پیدا کرتی ہے یہ استقامت پیدا کر دی ہے توحید کی طاقت ہے اس کے مقابلے میں شرک اس کے مقابلے میں شرک انسان کو بزدل بناتا ہے انسان کو خوف پیدا کرتا ہے انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے ہر نقصان چیز سے ڈرتا ہے اور مشرق سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور بزدل نہیں قرآن نے کہا صورت الجن کے اندر كَانَ رِجَالٌ مِّنَ بِرِجَالٍ مِّنَ مشرقین کی عادت تھی وہ کہیں بھی سفر پہ جایا کرتے تھے سفر کے دوران کسی بھی نئے مقام پر کسی بھی نئی وادی میں کسی بھی جنگل میں جب ان کو قیام کرنا ہوتا کسی بھی جنگل میں پڑاؤ کرتے مشرقین تو ان کی عادت تھی کہ وہ اعلان کرتے اور اعلان کر کے کہتے کہ اس وادی کے سردار اے اس وادی کے سردار جنات کے سردار کو خطاب کر کے کہتے اس لیے کہ مشتقین کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم ان کی پناہ نہ لیں اگر ہم ان کی پناہ نہ لیں تو یہ جنات ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے وہ کسی بھی وادی میں اترتے ہوئے اترتے ہوئے اعلان کرتے تھے اے اس وادی کے سردار سردار ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اے اس وادی کے سردار ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سرز عمل سے قرآن کہتا ہے جنات کو اور ہمت آ گئی کو معلوم ہوا کہ یہ انسان ان سے ڈر رہا ہے رجالم منالم من الزا دوں ہم رہا کہ کچھ انسان جنات کی پناہ چاہتے تھے اور جنات کی پناہ چاہنے کی وجہ سے جنات کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا یعنی جب جنات نے دیکھا کہ یہ انسان ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں انہیں یقین ہو گیا کہ انسان ہم سے ڈر رہا ہے اس کے بعد سے جنات نے انسان کو اور ڈرانا شروع کر دیا اور تمکانا شروع کر دیا دوم رہا مشرق ہر چیز سے ڈرتا ہے اور جب کہ نبی علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی آپ نے کہا جو شخص کہیں بھی جائے کسی بھی نئے مقام پہ جائے کسی بھی منزل پہ جائے کسی بھی نئے مقام پہ جانے کے بعد اعوذ تو بھی کلیما چل اچھا ما خلق پڑھ لے تو وہاں کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ شیاطین نہ جنات نہ حشرات الارض نہ صاف نہ بچوں کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی جہاں بھی جاؤ قیام کرنا ہو پڑا کرنا کسی نئی بستی میں کسی جنگل میں کسی صحرا میں اعوذ تو بھی کلیمہ اللہ اچھا ما خلق پڑھ لو کہ میں اللہ تعلیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوقات کے شر سے یہ انسان پڑھ لے یہ انسان اگر پڑھ لے تو اللہ کے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی تو عقیدے تو انسان کو بناتا ہے جری بناتا ہے اور شرک انسان کو بزر بناتا ہے اسی طرح سے عقیدے تو انسان کو بے نیاز بناتا ہے انسان کو بے نیاز بناتا ہے اور جبکہ شرک انسان کو محتاج بناتا ہے بے نیاز اس معنی میں کہ بندے مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کائنات رزاق اللہ تعالی ہے رزق دینے والا وہی رزق اس کے ہاتھوں میں ہے وہ دینا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور وہ نہ دینا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی اللہ میں عالم آپ اے اللہ جو تیز تو دینا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی مات اور جو چیز تو نہ دینا چاہے تو لے کائنات کی کوئی طاقت وہ نہیں دے سکتی ایک مومن اس بات پہ عقیدہ رکھتا ہے, ہے, ہے تو اس, اس عقیدے کی بنیاد پر اپنی ہر ضرورت میں وہ اسی کی جانب متوجہ ہوتا ہے اسی سے مانگتا ہے ہر سوال اسی سے ہر تمنا اسی کے آگے رکھتا ہے ہر خواہش اسی کے آگے رکھتا ہے ہر عرض اسی کے آگے رکھتا ہے اور وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا اپنے جیسے انسانوں کا وہ محتاج نہیں بنا کرتا جبکہ مشرک، مشرک کے پاس یہ بے نیازی نہیں ہوتی مشرق محتاج ہوتا ہے وہ ہر در کا محتاج ہوتا ہے وہ ہر در کا سوالی ہوتا ہے ہر سرمایہ دار کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے کائنا کی ہر چیز کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ خبروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے مردوں کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے درختوں کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے کائنا کی ہر چیز کو نفا وقت समझने لگتا ہے چاویز گنڈوں کو نفا وقت سمجھنے لگتا ہے پلیٹوں کو نفا وقت سمجھنے لگتا ہے اور رنگ برنگ کے دھاگوں کو نفا وقت لگتا ہے منقوں کو وہ سمجھنے لگتا ہے اور قیمتی پتھروں کو نفع وہ سمجھنے لگتا ہے ہر چیز کے آگے وہ سوالی بن جاتا ہے ہر چیز کے آگے وہ محتاج بن جاتا ہے جبکہ بندہ موحد والسيرف الله کے در کا سوالی ہوتا ہے اللہ کے در کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح سے عقیدہ توحید کا بہت بڑا اثر یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے توحید کو ماننے کے بعد توحید کو سمجھنے کے بعد اور توحید کو اپنانے کے بعد انسان حقیقت پسند بن جاتا ہے اور حقیقت پسند بننے کے بعد جھوٹ سے کوسوں دور کائنات کی خوراکتوں سے بہت دور اوہام و خیالات سے بہت دور ہوتا ہے جبکہ جب کہ ایک مشرک کیا ہوتا ہے ایک مشرق وہ اوہام و خرافات کا شکار ہوتا ہے معمولی معمولی افواہیں اسے پریشان کر دیتی ہے کا شکار ہوتا ہے افسانوں کا شکار ہوتا ہے قرآن کا اور جو خواہشات نفس کا پجاری ہے کیا آپ نے اس کو دیکھا اس آیت کی تفسیر میں ابن ابن عباس اللہ تعالی لکھتے سے کہ مشقین مکہ کا یہ معمول تھا کہ وہ سفید پتھر لیے پوجا کرتے تھے کوئی سفید پتھر ہوتا تھا خوبصورت پتھر ہوتا تھا پوجا کرتے تھے سفر میں جاتے اس پتھر کو ساتھ لے جاتے اپنے خدا کو ساتھ لے جاتے اور اگر کہیں بھی سفر میں اس سے زیادہ خوبصورت پتھر ملتا یہ پتھر اٹھا کے پھینک دیتے اس کو اٹھا لیتے ہاں یہ پتھر اس سے زیادہ خوبصورت ہے اب تک جس کی عبادت کر رہے تھے اس کو پھینک دیا کرتے تھے اور خوبصورت پتھر مل گیا اس کو اٹھا لیتے اس کی عبادت شروع کر دیتے قرآن کہتا یہ خواہشات نقص کے پجاری ہیں یہ خواہشات نفس سے گزاری اور بعض رتنگار حضرات لکھتے ہیں یہاں تک لکھتے ہیں مشکی مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ ستو کا خدا بنا کر لے جاتے ستو کے خدا ہوتے ستو کے آٹے میں خدا بنا کر لے جاتے سفر میں جاتے بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے کبھی اس کا پیر توڑ کے کھا لیتے کہ ہوا ہوا غور فرمائے کے توڑنے کے بعد اپنے مالک عتیقی کو بولنے کے بعد انسان کی صدر پستیوں میں جا گرتا ہے اس لیے قرآن نے صورت الحد نے فرمایا فق انختبی مکان جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال ایسی ہی ہے اموشری بلّہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ فق الما خرمین گویا کے وہ آسمان سے گر پڑا اب یا تو اس کو پرندے اچھا لے جائیں گے او یا اسے کسی دور دراز مقام پہ لے جا کر بڑی اچھی مثال دی گئی مشرک اس میں کہا کہ مشرک کی مثال ایسی اگر کوئی آسمان سے گرنے والی کوئی چیز ہو پرندے اس کو جیسے اوچک لیا کرتے ہیں بڑے بڑے پرندے چھوٹے چھوٹے پر اڑتے ہوئے پرندوں کو اچھا لیا کرتے ہیں بڑی چیل جو ہوتی ہے اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو چک لیا کرتے ہیں اسی طرح شیطان بھی مشرک کو چک لیا کرتا ہے مشرک کو اسی طرح سے شیطان بھی شکار کر لیا کرتا ہے جس طرح سے بڑے بڑی چیل اور کوے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو شکار کرتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائیں اور آندیاں جس طرح سے کاغذات کو اور غبار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑائے لے جاتی ہیں اسی طرح سے ایک مشرق بھی خواہشات نفس کا پجاری ہوتے اس کی نفسانی خواہشات اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتی ہیں مشرک زلیل ہے مشرک رسوا ہے اور موحد عزیز ہے موحد عزت والا ہے وللہ العزت ولی رسولی ولی تو عقیدہ ہے کہ جو زندگی میں قدم قدم پر انسان کے لیے سہارا بنتا ہے مشکلات میں سہارا بنتا ہے پریشانیوں میں تسلی دیتا ہے اور ایک محدود زندگی میں کسی بھی قدم خود کو بے یار و مددگار محسوس نہیں کرتا جبکہ مشرک ہر مصیبت میں خود کو بے سہارا محسوس کرے گا خود کو بے یار و مددگار محسوس کرے گا اس لیے قرآن نے کہا مسل ادولہ اولیا کم کبوتولہ کبوت مشرقین کی مثال ایسی ہی ہے مشرقوں کے مشرقہ عقیدوں کی مثال ایسی ہے اس مکڑی کی ہے جو مکڑی کے جالے کا گھر بناتی ہے مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے اور بہت ساری مخلوقات اپنے مکانات بناتے ہیں ان تمام مکانات میں سب سے کمزور مکان مکڑی کا ہوتا ہے مکڑی کا جالہ سب سے کمزور گھر وہ کسی بھی خطرے سے مکڑی کو بچا نہیں سکتا نہ سردی میں سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی میں گرمی سے بچا سکتا ہے معمولی معمولی سے خطرے سے بھی مکڑی بچتی نہیں اسی طرح قرآن کے دس شرک کی مثال بھی ایسی ہی ہے مشرقانہ عقائدی گویا وہ مکڑی کا جالا ہے مکڑی کا جالا جیسا کمزور ہے یہ عقیدہ بھی ویسے ہی کمزور ہے اور مشرک اور شرک کو ماننے والے بھی اندرونی طور پر اسی طرح کمزور ہوا کرتے ہیں وہ بزدل ہوا کرتے ہیں کائنات کی ہر چیز انہیں ڈراتی ہے بندہ مومن بھلے سے ظاہر کے اعتبار سے کتنا کمزور کیوں نہ ہو صحیح لیکن باقی اعتبار سے اس کے پاس عقیدے کی قوت ہوتی ہے جو اسے کائنات کا سب سے مضبوط ترین ہندت والا اور ضرورت والا انسان بنا دیتی ہے محترم بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد کا محاسبہ کریں آج شرک اب مختلف راستوں سے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے گنڈوں کے راستے سے پلیسوں کے راستوں سے یا عاملوں کے راستے سے بیمار ہو جاتے ہیں گھر کے افراد اس موقع پر اچھے اچھے گھرانوں والے افسوس افسوسہ سنتے ہوئے مزاروں کو چلے جایا کرتے ہیں تاویز پہن لیا کرتے ہیں دھاگے لٹکا لیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں کڑے باندھ لیا کرتے ہیں ہم شرق, شرق سے ہم کتنا قریب ہیں تو ہی ہمارے دلوں میں کتنا نازک ہو چکا ہے ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا مواصبہ کریں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اللہ تعالی سے مضبوطی سے جڑ جائیں پورے یقین کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ جس کی بنا دے اس کی کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور وہ جس کی بگاڑ دے اس کی کوئی بنا نہیں سکتا یہی عقیدے توحید ہے اور اسی عقیدے پر مرنے میں کامیابی ہے منقانہ جو شف زندگی کا زندگی کی آخری ساسوں میں جس کی زبان کو اللہ ہو جس کے دل میں لا اللہ ہو کی آخری سانسوں وہی وہی کامیاب ہونے والا ہے وہی جنتی ہے رب العالمین سے دعائے کے کا کہنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح معنوں میں توحید کا پرستار بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور کے تمام اسباب اور وسائل اور ذرائع سے بارك الله بارك الله لنا ولكم شفران الآخيم ونافعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بره ورحيم ورحيم حليم